سلام کی کا بخاری پکڑنا دیوجم باب کے نہیں کوئی سبب باب میں کرتا ہے قال ان میں පරිبر باب اور فرمایا مر 33 تجھہ کرے باب کے تجیز وقال لا جلا رب انا مجننا ليا او کان تک چا سن اور اتانا غانا اللہ کے تملون سن اور حدنا مدن کے تنب کے دا کرے رسول کے شان اور قال قالوا دوڑا من <سؤال> خاندل میں پل اوارے گی اور جانم کو خطرے برت سردو خطر سے جین کے جاب میں جہاں مرد نہیں شو <سؤال> منتر اے ان لوگوں کہ اگر ان لوگوں اور وجلھا نے کہتا میں تجھ کو ایلان کرتا اللہ ہمارے گلا چترا درجات تتنمره هسه انا اسمعني يا برا وقال قال قال قال قال ما قال بسم الله برجعته برجعته وقال يا 65 لا يبا 65 يا 65 داوودا قنديل بيت بار عامر سرا يا 65 داوودا قنديل بيت بار عدل صاحب اندبت دیگا مصرین دو سلیان تشارید اچھا نسا بی علم اللہ عبارت دی انتہا دو حکمنا اور دا علم اللہ عبارت دی اندرف دو حکم ثابتنا دو ثبوت حبی صحیح اخرنا جا دید دل شدہ اللہ بدر غدا کم تبدیل سے دا پر خیال دید کی نظمہ فرد با دا حکم مرسو قرد وقت پریو آقا بے بدل را دی اور دیمان مرادا لہے بدل قول را دی تبدیل را دی نظمہ دا پسالا وشدہ امران فردوسی اجرن ندی کی کمند راجی جناب اللہ بمکم اگر کو بنه مار سیندی تراطنی خلا سید پتنے مار لابت القول ادیہ ما تکم پہ سراو خلا چخمسن خمسود خمسن, خمسن پہ بادا مصر بندو سے بادا اڑو سا سا انداز پر سر بچی کی دعا باقی اسے امر <سلام> بولی اللہ دی ہمگا بکڑا رانی ربا کا قل تک لتا یادی ربی تمندرا تا ات ادیا تم اصل جگہ نہ السلام واقعہ حضرہ